امتحان میں نقل کرنا قانوناً جرم ہے نقل کرنے والا اگرچہ ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے مگر عملی زندگی میں ناکام ہی رہتا ہے لہٰذا نقل چھوڑیے اور محنت سے کام کیجیے دیکھیے رپورٹ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچنے کے لیے طلبا کا امتحانات کے مرحلے سے گزرنا بہت ضروری ہے البتہ کامیاب طالب علم نقل کرنے کے بجائے اپنی محنت اور رگن کے ساتھ امتحانات کی تیاری کر کے واضح برتری حاصل کر کے کامیابی سے امکینار ہوتے ہیں جبکہ بعض نادان طالب علم پڑھائی سے دل چورا کر امتحانات میں نقل سے کام لیتے ہیں اور نقل کے ذریعے ہی کامیابی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط اور ان کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے نقل کے ذریعے پاس ہونے والے نادان طالب علم اپنے مستقبل کے ساتھ کس قسم کا گھناؤنا مذاق کر رہے ہیں شاید انہیں اس کا اندازہ نہیں ایسے طالب علموں کا یہ عمل ان کے اپنے مستقبل کو تاریکیوں کی راہ پر لے جانے کے مترادف ہے کراچی انٹر بورڈ کے چیئرمین پروفیسر انعام احمد نے نقل کرنے والے طلبا کو خبردار کیا ہے کہ جو طالب علم امتحانات میں نقل کرتا ہے وہ اپنا مستقبل خطرے میں ڈالتا ہے ان کے مشاہدے کے مطابق نقل سے پاس ہونے والے طالب علم چاہے جتنی بھی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کر لیں امتحانات میں پاس ہونے کے باوجود ایسے نوجوان عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں ایسے طالب علم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جن بچوں نے نقل سے پاس کیے یا کسی فیک طریقے سے انہوں نے مارک شیٹس وغیرہ لی تو وہ آگے جا کے ان کے لیے بہت سارے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں اور ان فیوچر جو اب جابس بھی اگر ایشو ہوتی ہیں تو وہ این ایس سسٹم کے تحت ہوتی ہیں پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل میں جانا چاہیں تو وہاں پہ بھی پری انٹری, انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بچے وہ ٹیسٹ جب تک کلیئر نہیں کریں گے تو وہ کسی کہیں بھی نہ تو, تو تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکتے ہیں نہ ہی انہیں کوئی ملے گی مبلغ دعوت اسلامی نے بھی نقل کے انفرادی اور معاشرتی نقصانات بتاتے ہوئے کہا کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی نقل کرنا اور کروانا گناہ اور جرم ہے کیونکہ نقل کرنے والا طالب علم اپنی صلاحیتوں کو برائے کار نہیں لا سکتا اور ایسے طلبہ اپنی نااہلی کی بنا پر معاشرے اور ادارے کی بہتری میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے نقل جو کرتا ہے وہ بالکل شرم بھی ناجائز ہے قانون اخلاقاً ہر اعتبار سے جرم ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو اس کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کے ذریعے جو صلاحیت اس کے اندر آنی چاہیے اور اس صلاحیت کے ذریعے آگے جا کر وہ جو کام کرے گا اس معاشرے کے لیے بہتری کے لیے اس ادارے کی بہتری کے لیے جو اس نے کام کرنے وہ کام نہیں کر پائے گا اسی وجہ سے ادارے کی تباہی ہوتی ہے اسی وجہ سے آگے جو کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں اس کی تباہی ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے جب اہلیت نہیں ہے اور نہ اہل کو کوئی عہدہ سپرد کر دیا جائے تو پھر آگے تباہی ہی وہ ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے پروفیسر انعام احمد نے طالب علموں سے گزارش کی ہے کہ طالب علم نقل کرنے کے بجائے محنت سے کام لے کر کامیابی حاصل کریں تو میری تو تمام طالب علم سے ریکویسٹ ہے کہ وہ محنت کریں آج کل آنے والا دور جو ہے صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو محنت کر کے تعلیم حاصل کریں گے باقی خالی ڈگریاں لینے سے تو کوئی کسی کو کامیابی نہیں ملتی ہے امتحانات میں نقل کر کے صرف پاس ہونے کی کوشش کرنے والے طالب علموں کے لیے لمحے فکریہ یہ ہے کہ جس کامیابی کے لیے وہ نقل کر رہے ہیں دراصل وہ کامیابی کا نہیں بلکہ ناکامیوں کی طرف جانے والا راستہ ہے لہذا نقل کے بجائے محنت اور رگن کے ساتھ امتحانات میں کامیابی کو یقینی بنائیں تاکہ اس کے سمرات حاصل ہو سکیں محمد راشد مدنی چینل بابل مدینہ کراچی